السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المین الله اللہ شریق اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ وسلم و سلام علیہ صحابی وسلم سنت علیہ معذر بھائیو کلما کی شرطیں کیا ہیں اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ کلمہ کی آج آٹھ شرطیں ہیں جن میں سے چار شروط کا تذکرہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اور جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ ہے علم انسان اس کلمے کا علم رکھے اس کلمے کے معنی کو جانے اور دوسری شرط یہ تھی کہ یقین کے ساتھ انسان اس کلم کا اقرار کرے اور تیسری شرط یہ تھی اخلاص یعنی انسان ریا کے طور پر اس کلمے کو نہ پڑھے بلکہ اللہ کے لیے پڑھے خالص اللہ رب العالمین کے لیے اور چوتھی شرط تھی کہ صدق یعنی اس کے عمل میں سچائی ہو دل میں سچائی ہو جھوٹ نہ ہو اس کے دل کے اندر یہ چار شرطیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آگے گفتگو جاری کرنے سے پہلے ایک میں آپ لوگوں سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کو گھروں کے اندر بھی سنت پڑھنا چاہیے ساری سنتیں مسجد کے اندر نہ پڑھیں گھر کے اندر بھی پڑھیں گھر میں سنت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے مسجد کے مقابلے میں مسجد میں انسان فرد نماز پڑھتا ہے ضروری ہے واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا لیکن جو سنتیں ہیں انسان کو ان سنتوں کو گھر میں اہتمام کرنا چاہیے گھر میں پڑھنے سے انسان کو زیادہ عجر اور ثباب ملتا ہے جی اے اللہ کے سول صلی اللہ وسلم قدیث اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب قبرستان نہ بناؤ گھر کے اندر سنت پڑھو گھر میں قرآن کی تلاوت کرو تو گھر میں انسان کو سنت پڑھنا چاہیے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنتوں کو پڑھتے تھے صحابہ کرام بھی گھر میں جا کر کے پڑھا کرتے تھے تو گھر میں سنت پڑھنے سے بڑی برکتیں آتی گھر کے اندر وہ گھر نظر بس سے بچتا ہے جادو سے بچتا ہے شیطان سے بچتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو گھر میں بھی ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے یعنی کہ ساری سنتیں یہیں پڑھ لیں مسجد کے اندر جی ہاں تو گھر کے اندر پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق جانے آج باقی چار شرطیں ان اللہ پڑھیں گے انہی میں سے ایک شرط ہے محبت یعنی انسان کو کلمے سے محبت ہو اللہ سے محبت ہو نبی سے محبت ہو دین اسلام سے محبت ہو اور یہ کلمہ جن چیزوں کا تقاضا کرے اس سے انسان کو محبت ہو مسلمانوں سے محبت ہو دین اور شریع انسان کو محبت ہو یہ ہے مانا محبت کا مکہ کے یہ مدینہ کے جو منافقین تھے ان کے دلوں میں اللہ سے محبت نہیں تھی نہ اس کلمے سے محبت تھی نہ مسلمانوں سے محبت تھی بلکہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلی پہنچتی تھی تو ان کو خوشی ہوتی تھی تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر کیا ہو اللہ سے نبی سے آخرت سے محبت دین سے محبت اور اس طریقے سے اسلام کے شائر سے اسلام کے جو عبادات ہیں ان تمام چیزوں سے انسان کو محبت ہو اور یہ کلمہ جن چیزوں کا تقاضا کرے ان سے انسان کو محبت ہو اور ان چیزوں سے نفرت ہو جن سے دین نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا انسان کو شرک سے نفرت ہو گناہوں سے نفرت ہو کفر سے نفرت ہو نفاق سے نفرت ہو ان تمام چیزوں سے انسان کے دل میں نفرت ہونی چاہیے تو یہ بہت اہم شرط ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ لذین اللہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں صرف دعوے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے محبت کا معیار کیا ہے محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہے دین میں کوئی بات آ جائے اور آپ کا دل کچھ اور کہے اگر آپ دل کی بات مانتے ہیں سماج کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات نہیں مانتے تو مطلب یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے یا اگر محبت ہے تو کم ہے ادان ہو رہی نماز کے لیے اگر ہم بستر چھوڑ دیتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو اللہ سے محبت کی دلیل ہے. ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پہلے معلوم تھا اب معلوم ہو گیا آپ اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی سے محبت کی دلیل ہے. اگر نہیں چھوڑتے ہم تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی سے محبت نہیں ہے ہم سود کھا رہے ہیں رشوت کھا رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں دین کے خلاف کچھ کر رہے ہیں کپڑے ہمارے ٹخنوں سے نیچے ہیں ہمارے چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے یہ محبت کا مطلب ہے کہ آپ کا دل کچھ کہے آپ کا نفس کچھ کہے آپ اس پر عمل کریں ماحول کو دیکھیں سماج کو دیکھیں ماحول کیا کہے گا سماج کیا کرے گا بیٹی کی شادی ہے اگر یہ سب نہیں کریں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے ہم کو کہ نہیں ہے آج کل انسان اسی کرتا ہے دنیا کے ڈر سے کرتا ہے اللہ کا ڈر نہیں اس کے دل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن کہ تم نے جو جہیز دیا جو بارات لے کر کے گئے اور جو بدعات اور خرافات کیا تم نے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا یہ لوگوں کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے ڈر کیوں جائے سب نے ہم کو دعوت دیا سب کے یہاں گئے کھائے اگر ہم نہیں کھا کریں گے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے عورتیں کہتی ہیں اور عورت مرد کے سے میں آ کر کے بدعت اور خرافات کرتا ساری چیزوں کا انتخاب کرتا جس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یہی پیمانہ ہے دنیا سماج کچھ کہے اللہ اور اس کا رسول کچھ کہے آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیں اور دنیا اور سماج کے خوف سے وہ کریں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں محبت ہے محبت کی نفی نہیں کرتے لیکن محبت کی کمی ضرور ہے اگر سچی محبت ہوتی دین سے نبی سے اللہ سے اور دین اسلام سے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرتا ہے اس طریقے سے کے رسول کے, کے حدیث ہے سلاس من کننا فی وجد حلاوت علی ایمان تین چیزیں جس کے اندر ہو جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت اسے مل جائے گی سب سے پہلی بات ان یقین اللہ و رسول احبا علیہ اما پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو نبی سے محبت ہو. اور ان کی لائے ہوئی شریع سے اور دین سے محبت ہو اور دوسری چار چیز وہب اللہ اللہ کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے محبت کا معیار دین ہے اللہ ہے محبت کا معیار دنیا نہیں ہے کہ انسان آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا دا تو آپ سے محبت کرتے ہیں نہیں دین کے نام پر محبت ہونی چاہیے اور دین کی محبت یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر دین کے خلاف کوئی چیز دیکھیں آپ اس کو سمجھائیں نہیں مانتا آپ اسے محبت کرنا چھوڑ دیں رشتہ توڑ لیں اسے رشتہ توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا نام ہے اس سے بات چیت کرنا بند کر دیں یا اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا بند کر دیں سلام دعا بند کر دیں نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے بخ نفرت ہو کیونکہ اس کے اندر محبت نہیں ہے دین سے دین پر عمل اس کے آنے پایا جاتا ہے گناہ کرتا مان لیجیے اور آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے دیتا ہے या आपको ला करके नौकरी दिलाता है लेकिन आपको मालूम है कि वो शराब भी पीता है जना भी करता है गुनाह भी करता है सारे चीजें करता है लेकिन इसलिए आप उसके साथ दोस्ती बनाई हुई है आप उसको नहीं कुछ बोलते कि हमारी जो कुछ हमको आमदनी है जो कुछ मिल रहा है सब खत्म हो जाएगा हमको नहीं मिलेगा वो ला करके हमको देता है ठीक है या हमें हराम काम के लिए जो है रास्ता हमारे लिए खोलता है वो कंपनी में काम करते हैं आपको सामान जो है چوری چھپے نکلوا دیتا ہے جا کر کے باہر انسان بیچ لیتا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے جی ہاں اللہ کے لیے محبت یہ اللہ سے محبت کے ذریعے تیسری چیز ہم نے بھی نہیں فرمائی وہ آئیے کرا یہ عد القفر ادا اللہ عمین ہو کہ ماں یہ کرا آئیں بات کو ناپسند کرے کہ اللہ کے کے بعد کفر سے کے بعد اس کو کفر میں جانا ایسے ہی ناگوار گزرے جیسا کہ وہ جہنم میں جانے کو ناگوار سمجھتا یعنی اللہ نے آپ کو ہم کو توفیق دیا مسلمان بنایا اب ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جو کفر کا کام ہو جو جہنم میں لے جانے والا کام ہو اللہ نے ہم کو جہنم سے نکالا اسلام کے اللہ نے توفیق دی تو ایسا کام نہ کریں جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والا ہو انسان کو اس سے نفرت ہونا چاہیے ان تمام کاموں سے جو انسان کو جہنم کے والے ان تمام چیزوں انسان کو نفرت ہو تو یہ تین چیزیں اگر پیدا ہو جائیں ہمارے اندر تو ہم نے گویا کی ایمان کی چاشنی پالی یہ پانچویں شرط تھی چھٹی شرط یہ ہے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہم رد نہ کریں ہر بات کی تصدیق کریں اور ہر بات کے اوپر عمل کریں ورنہ کلمہ صرف پڑھ لینے سے کیا فائدہ ہوگا انقیاد اور اطاعت اللہ اب العالمین نے بار بار قرآن میں اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کلمہ پڑھ لینا اس پر عمل نہ کرنا اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا اسی اللہ نے فرمایا امن و امل سوالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان ہمارے اندر آ گیا لیکن عمل ہی نہیں ہمارے پاس انسان دین سے زندگی دوری کی زندگی گزارتا ہے تو ایسے میں انسان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس لیے انسان کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کرنا نبی کی اطاعت کرنا یہ تمام چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ انیب الا ربم اپنے رب کی طرف جھک پڑھو دوڑ پڑھو وہ اسلم قبل تم ملاتن تمسرون اور اس کی حکم برداری کرو ہمیں اللہ ابامن کی باتوں پر عمل کرو قبل اس کے کی تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے نہیں عذاب آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے انسان اللہ ابامن کے بات کرے اللہ کی طرف دوڑ کر کے آئے اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر اور اس کے نبی کی شریعت پر انسان عمل کرے اس لیے یہ بھی شرط ہے کلمے کی انسان کے اندر انقیاد اور اطاعت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے امسلم و ظہو اللہ و محسن الفقت استم سبفقا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن ہے نیک و کار ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اتباع کرنے والا فقط استم س قابل اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا مضبوط کڑا یعنی ایسی چیز اس نے تھام لی جو اس کو جہنم سے بچائے گی اور جنت کے اندر لے کر کے جائے گی جیسے انسان اگر پانی میں ڈوب رہا ہو آپ مضبوط رسہ پھینک کر کے اس کو بچا لیتے ہیں اس رسے کو پکڑ کر کے وہ باہر آ جاتا ہے ایسے ہی جو اللہ پر جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ پر ایمان لایا نبی کی تباہ کی محسوس نبی کی تباہ کرنا نبی کی سنت پر چلنا کیونکہ صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں نبی پر ایمان اور نبی کی سنتوں پر عمل بھی ضروری ہے تبھی انسان جنت کا حقدار ہوگا اسی ہمارے کلمے کے اندر دو ہیں لا الاَ اللہ محمد رسول اللہ سب لاہ پڑھنے کافی نہیں ہوگا جب تک انسان محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑے گا جب تک انسان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو دونوں ضروری انسان کے لیے تو محسن کے معنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا اخلاص کے ساتھ اتبار پیدوی کرنے والا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا مضبوط راستہ تھام لیا ایسا مضبوط رستہ جو اسے جانم سے بچائے گا تو آیتوں سے معلوم ہوا کہ انسان کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے اس پر عمل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے کل امتی ادخلون جنہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا اللہ من مگر جس نے انکار کر دیا یعنی جس نے عمل نہیں کیا پارویہ رسول اللہ عں ابا لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا ہر آدمی کی خواہش جنت کے اندر جائے تمہارے بے من اطا دخل الجن جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا عمر اثانی فقت ابا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یعنی اس اللہ کے اور اس کے نبی کی نافرمانی جنت میں جانے کے لیے نکاوٹ ہے ممانیت ہے گویا کہ انسان انکار کر رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس لیے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا اتباع کرنا پیروی کرنا یہ جنت میں جانے کے لیے ہے جو اطاعت کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا جو نا فرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ ایسے آدمی کو جنت نہیں ملے گی جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہ کرے تو انقیات اعتعاد یہ ضروری ہے یہ پانچویں شرط چھٹویں شرط تھی ساتویں شرط ہم پوری ختم کر دیں گے کیونکہ آنے والے منگل کو انشاءاللہ روزے کے کچھ مسائل بیان کریں گے کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ہفتہ ہوگا روزے کی شروعات ہو جائے گی کی ساتویں شرط ہے کہ انسان قبول کرے یعنی اس کے اندر کبر اور غرور نہ ہو دل کے اندر ابلس جنت میں رہتا تھا اللہ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو اس نے غرور اور گھمنڈ میں آ کر کے سجدے سے انکار کر دیا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا دنیا کے اندر بھیج دیا ہمیشہ کے لیے ملور قرار دے دیا جہاں میں قرار دے دیا کیا تھی اس کے پاس اس کے پاس غرور گھمنڈ کبر تو کبر اور غرور سے انسان پاک ہو دل اور زبان سے اس کلمے کا اقرار کرے دل کے اندر کسی بھی طرح کا غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کیا غرور گھمنڈ کہ ہم ہمارے پاس حق آگے ہم نہیں قبول کریں گے گھمنڈ انسان کے پاس ہے بتانے والا علم میں چھوٹا ہے بتانے والا عمر میں کم ہے وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے قرآن سنا رہا ہے حدیث سنا رہا ہے لیکن گھمنڈ ہے غرور ہے ہم تو بوڑھے ہیں لمبی عمر کے لوگ ہیں میری اسی سال کی عمر ہوگی تم چالیس سال کے انہوں نے سال کے تمہیں کیا معلوم ہمیں زیادہ معلوم ہے انسان غرور میں آ کر کے انکار کر دیتا ہے گھمنڈ میں آ کر کے میں تو پرسوں سے اس پر عمل کرتے چلا آ رہا ہوں کیا تمہیں صرف معلوم ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیا تمہیں صرف عالم ہو اور لوگ نہیں جانتے ہیں کیا وہ سب بیوقوف ہیں کیا وہ سب جاہل ہیں گھمنڈ میں آ کر کے غرور میں آ کر کے انسان حق کا انکار کر دیتا ہے حق کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہ غرور نہیں ہونا چاہیے انسان کے پاس حق کی بات آپ کو ملے اگر وہ حق ہے کتاب اللہ علیہ اور سنت رسول کی بات ہے شرب صارین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہے آپ اس کو قبول کر لیں ہم اس کو لے لیں کہنا دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ابھی گیا شب برات گئی نا کل مرسو. پرسوں جی ہاں پرسوں شب برات گئی آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں نے اس کو دھوم دھام سے منایا شب قدر لوگ نہیں جاگتے ہیں لیکن شب برات میں جاگتے ہیں رات بھر جاگیں گے کپڑوں میں جاگر کے پھول چڑھائیں گے دن میں روزہ رکھیں گے حلوہ بنائیں گے مسجدوں کو سجائیں گھروں کو سجائیں گے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں ہمارے نبی نے کیا تھا کیا خلفا راجدین صحابہ نے کیا تھا کسی نے کیا تھا یہ سب یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا یہ یہ ساری چیز بدات اور خرافات ہے آپ کے پاس آ بات دلیل آ گئی آپ اس کو مان لیں نہیں کہ بھائی میں تو چالیس سال سے کر رہا ہوں ہمارے یہاں مولوی نہیں ہیں کیا کیا صرف آپ کو معلوم ہم کو نہیں معلوم ہے آپ تمہیں اسی سال کا ہوگیا آپ بیس تیس سال کے ہو آج میں نے سعودی عرب گئے اور آپ کوئی یہ ساری بات معلوم ہوگی پہلے تم بھی کرتے تھے ٹھیک ہے پہلے ہم کرتے تھے ہم کو نہیں معلوم اب معلوم ہو گیا ہم کو چھوڑ دینا چاہیے پوری دنیا یہ دلیل نہیں ہے دلیل کیا ہے قرآن و حدیث ہے پوری دنیا کرے یہ دلیل نہیں ہے آج دنیا پتہ نہیں کیا جھوٹ بولتی ہے دنیا کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں اکثریت ایسی لوگوں کی ہے اللہ کے سب نے کیا برما تہتر فرقے ہوں گے نا بہتر فرقے جہنم کے اندر جائے کون زیادہ جہنم جائے گا زیادہ جانے والے جہنم میں وہی وہ ہوں گے حدیث معلوم ہے نا تہتر ہوں گے بہتر جہنم کے اندر جائیں گے یہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا ہم کہتے ہیں زیادہ ہم زیادہ کو دلیل بنا لیتے زیادہ لوگ دلیل نہیں ہیں دلیل وہ ہے جو کتاب اللہ اور سمیت رسول کے مطابق ہو زیادہ لوگ کیا ہیں دین سے دور ہیں آپ دیکھیے پوری دنیا میں معاف کیجئے گا جن کے پاس داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھنا واجب ہے نا کتنے لوگوں کے پاس داڑھی ہے کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں کتنے مسلمان داڑھی رکھتے ہیں کتنے مسلمان کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھتے ہیں کہ نہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں نا جو گناہ کرنے والے کافی لوگ زیادہ ہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مسلمانوں بھی دیکھے دیندار کتنے ہیں کتنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے توحید پر قائم رہنے والے نماز پڑھنے والے سچ بولنے والے حلال تجارت کرنے والے حلال کام کرنے والے ہے کہ نہیں ہے کم ہیں نا لوگ ہاں اللہ کل اڈا دیے میرے بندوں میں شکرگزار بندے کم ہیں تو یہ زیادہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ دلیل بن گیا یہ دلیل نہیں ہے زیادہ کرنا دلیل کیا ہے کتاب اللہ اور سنتور اللہ کے سلوات میں تمہارے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے اللہ کی کتاب میری اور دوسری میری سنت جو کو مضبوطی ساملے لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا تو گھمن نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس تکبر نہیں ہونی چاہیے کوئی حق بات قبول کرنے میں حق بات آ جائے آپ اسے قبول کریں بس یہ ہے کہ دلیل سے ہونا چاہیے پران و حدیث سے بات ہونی چاہیے ہم اس کو قبول کر لیں ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا اللہ کلمہ پڑھا ہے اس کے دین پر عمل کرنے کا ہم نے اس کلمے کے ذریعے سے اقرار کیا ہے اور ہم نے گواہی دی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ قبر اور غرور یہ کافروں کی پہچان ہے اللہ فرماتا ان لا اللہ یہ وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا اللہ اللہ کا اقرار کرو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود براک نہیں ہے تو سرکشی کرتے تھے تکبر کرتے تھے نہیں مانتے تھے حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ پر ایمان بھی تھا ان کا مکہ کے مشرقین کا اللہ ہی خالق اللہ ہی مالک عبادت جب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع کرتے تھے ورنہ اللہ پہ ان کا یہ تھا کہ اللہ ہی خالق اللہ ہی مالک اللہ پیدا کرنے والا اللہ روزی دینے والا تو سرکشی اور کفر کرتے تھے تکبر میں نہیں مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قرآن کی باتوں کو تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے ایسی آٹھویں شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی بات کی جا رہی ہو انسان ان کا انکار کرے انکار کرے اللہ کے علاوہ جن کی وباد کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے ہم سب کو اللہ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہو اس بات کو ہم کو انکار کرنا چاہیے کہ غلط ہے یہ شرک ہے یہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کوئی نبی کا سجدہ کر رہا ہو کوئی فرشتے کا سجدہ کر رہا ہو کوئی قبر پر سجدہ کر رہا ہو کوئی ولی کا سجدہ کر رہا ہو یہ شرک ہے حرام ہے اس کا انکار کرنا ضروری ہے یہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ نہیں کہ چلو وہ بھی صحیح ہے وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کیا, کیا ان کے پاس دلیل نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جو چیز حرام ہے شریعت کے اندر وہ حرام ہے اس کا جو ہے حرام ماننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو حرام کہیں یہ بھی کلمہ کا تقاضہ ہی ہے کہ لا الہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کا انکار کرنا اللہ کے علاوہ جن کی بات کی جاتی ہے چاہے وہ کوئی دھرم والے ہوں اللہ دین اسلام کے علاوہ یا اس طریقے سے اور کیا نام ہے کلمہ ہی پڑھنے والے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ قفر اور شرک کرنے والے ہوں غیر اللہ کی بات کرنے والے ہوں اللہ کے علاوہ جن کی بات کی جائے وہ کفر اور شرک ہے چاہے پتھر کی بات کر جائے کسی انسان کی بات کریں آپ اللہ کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ انسان کی بات کریں گے تو چیز جائز ہو جائے گی پتھر کی بات کریں گے تو جو ہے ناجائز اور بت پرستی اور حرام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اب اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوجے ابر کو پوجے یا جو ہے بدھ کو پوجے یا پتھر کو پوجیں یا کسی انسان کی بات کریں کسی فرشتے کی بات کریں کسی نبی اور رسول کی بات کریں یہ سب اللہ ربامن کے ساتھ شرک ہے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اس کا انکار کرنا ضروری ہے اللہ فرماتا ہے فمائک فرب تاوت جس نے تاغوت کا انکار کیا تاغوت کہتے ہیں ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے تو اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی بات کر کے کرنا اس کا انسان انکار کرے کہ نہیں حرام ہے ناجائز ہم اس کو نہیں کریں گے اللہ کے سننے کیا فرمایا بزاروں سے کہ تمہیں چاہے جلا دیا جائے چاہے تمہیں قطر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا نہیں شرک کرنا کبھی مرنا تو ہی ایک دن آج نہیں تو کل مریں گے آج جان بچا لیے کل تو جان نہیں بچے گی نا جانا تو ہی ہے لیکن شرک کر لیا ہم نے کفر کر لیا ایمان چلا گیا دین ہمارا چلا گیا انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا اس لیے کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے کو فرہ کرنا چاہیے تو اللہ محمۃ امیت فم فرب تاوت جسے تاوت کا انکار کیا اللہ کے علاوہ جن کی بھی کی آتی ہے ان تمام چیزوں کا انکار کیا وہی ام بلّہ اور اللہ پر اس کا ایمان رہا فقت استم سے قبل اسے مضبوط رسے اور کڑے کو تھام لیا لن فام الحض کبھی نہیں ٹوٹے گا وہ اللہ سلی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ سنتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے میں نے سمجھے کہ ہم رات کی تاریکی میں تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں تو اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو سب معلوم ہمارے دل میں جو اشتعال آتا ہے وہ بھی اللہ تعالی سن لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالی جان جاتا ہے کبھی انسان نے سوچے کہ ہم تنہائی میں اکیلے میں کر رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا اللہ نے ضرور دیکھا ہے اللہ کو حساب دینا بندے کو حساب نہیں دینا ہم نے ہم سب کو اللہ کو حساب دینا ہے بندے کو نہیں حساب دینا تو اللہ سننے والا اور جاننے والا اس طریقے سے اللہ کے دیس ہے منق اللہ وکفر ہر ممال و دم ہو وہ حساب ہو اللہ اسے مسلم کے حدیث ہے کہ جس نے لا الہ اللہ کا انقرار کیا اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی بات کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کا اس نے انکار کر دیا کہا سب بات ہے ہم ان کی بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساز شرک ہے ہر ممال و دم ہو وہ حساب ہو اور اللہ اس کا مال حرام ہو جاتا اس کا خون حرام ہو جاتا وہ مسلمان ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے اس کا خون نہیں بہا سکتے اس کا مال نہیں لوٹ سکتے حرام ہے اور سب کے لیے ہے کسی بھی انسان کا قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے کسی کا مال لوٹنا حرام ہے چاہے غیر مسلم ہی کو نہ ہو یا نہیں غیر مسلم اس کا مال ہم لوٹ لیں اس کی دکان جلا دیں اس کا گھر جلا دیں اس کی گاڑی جلا دیں نہیں ہے. جائز نہیں ہے یہ مسلمان یا غیر مسلمان سب کے لیے یہ چیز ہے شریعت کے اندر لیکن مسلمان کا تقاضا اور بڑھ جاتا ہے آپ کا کلمہ گو بھائی ہے مسلمان ہے وہ اس کا اور حق آپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے ہمارے یہاں دیکھے لوگ احتجاج کرتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں بھائی کیا قصور ہے گاڑی کا گھر کا قصور کیا ہے بس کا قصور کیا ہے گاڑی آپ گھر کے سامنے لوگوں اس کو جلا دیا مظاہرہ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کسی خلاف اور دوسرے کے املاک کو نقصان پہنچا دیا یہ سب حرام ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ خود سوچیں اگر آپ کے گھر کو کوئی جلا دے کتنا آپ کو تکلیف ہوگی آپ کی گاڑی کھڑی ہے باہر کوئی جلا دے توڑ دے کتنی آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ دوسروں کے ساتھ جو کرتے ہو وہی اپنے بارے میں سوچو جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں وہی دوسروں کے لیے بھی اس کو برا سمجھو آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر کے حفاظت ہو تو دوسروں گھر کے حفاظت کے لیے بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے تمہارے یہاں لوگ مظاہرے کرتے ہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں بس اڈا جلا دیے ریل جلا دیا جو ہے ریلوے جو ہے اسٹیشن جلا دیا اور جو ہے کمپنیوں کو جلا دیا آگ لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا حرام ہے ساری چیزیں اسلام کے ادھر جائز نہیں ہے یہ جی ہاں یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے اسلام دین کو نہیں پڑھتا دین کو نہیں سمجھتا اس لیے ساری چیزیں کرتے سب کا خون حرام ہے سب کا مال ہرا ہمارے اوپر چوری نہیں کر سکتے ڈکیتی نہیں کر سکتے ذرا نہیں کر سکتے کسی کو نہ قتل نہیں کر سکتے یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر تمہاری بھی بناتے ہیں کہ اگر آدمی ایسا کرتا ہے اس کا مال اس کا خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا کہنے والا ہم دل نہیں جانتے دل میں اس کے کیا ہے اسے زبان سے اقرار کیا اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتا وہ اب اس کے دل میں کیا ہے نفاق ہے کیا ہے ریاکاری? اللہ جانے والا اس کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا ہم حساب لینے والے نہیں ہیں حساب لینے والا خالق ہے مالک ہے رب العالمین ہے ہم کسی کا حساب لینے والے نہیں ہیں ہمارے پاس یہ نہیں دیا گیا پاور کے بندوں کا حساب کریں حساب لینے والا اللہ تعالی جسے سب کو پیدا کیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انتخاذوں کو پورا کریں دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں اور اپنے آپ کو شرک سے بدعات اور خرابات سے اللہ کے سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں صرف کلمہ زبان سے پڑھ لے کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم تو جنت کے حقدار ہوگے جنت کی چابی ہم کو مل گئی چابی مل جائے اگر اس میں دندان نہیں ہوں گے دروازہ نہیں کھلتا ہے آج کل تو بار کوڈ ہوتا نا کارڈ ملتا ہے ہر کارڈ سے دروازہ کھل جاتا ہے ہوٹل کا نہیں کھلتا ہے بار کوڈ ہوتا ہے جی ہاں تو آپ کے پاس چابی آگی اگر دندان نہیں دانت نہیں اس میں تو دروازہ نہیں کھلے گا دانت کیا ہے یہی عمل کرنا ہے شریعت پر وہ جو تمام آٹھ چیزیں بتایا گئی ہیں وہی ان کے دانت ہیں یہ ساری چیزیں ہوگی تبھی انسان جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا اللہ تعالیٰ دعا رب الامین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بدعات اور خرافات سے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے ہمارا برعما کے مل اللہ عبین محمد علیہ وسب المََََّّیم و اسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ